الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استطفا خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه دجون الهدا <تصفيق> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من ذكاها ان هو مر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات يوم استقل علينا رجل شديد البياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد ؤدارت عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتقيم الصلاة وطوة الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن باللہ وکتبہ ورسلہ الاخر خیدہ قال والقدر پال بلّلا ملا کتی کھیس بل آلس دبتاح پالنتا بلا کترا پیلنت کتر کا عن الساعة عالم عنها بے عالم من او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام حضرات محبت کے ساتھ دروشی پڑ على محمد وعلا آل محمد كما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 ٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پر زور آدی اس سے جب تک آئے گی یہ عمارت ٹوٹ کر بس سات میں مل جائے گی میرے محترم و کرم حضرت ڈاکٹر صحاب دامت برکات قاتم لیا اور دیگر عزیز ساتھیوں اللہ کا نام سیکھنے والے اللہ کے نام کے دیوانے اور پروانے خوش قسمت اور خوش نصیب ہو کہ اس دور میں اللہ نے آپ کو اپنے نام کے لیے اپنے کام کے لیے چن دیا ہے اللہ ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت کی بہت بڑی محنت اور من جانب اللہ قبولیت کی یہ علامت ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ اتنے ذوق شوق کے ساتھ اس مادی دور میں آپ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور اپنے قلب کو اپنے دل کو مزکہ اور مجلا مصطفی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ رب العالمین اس ساری محنت کو قبول و منظور فرمائیں اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں اللہ اس میں کامیابی آتا فرمائے حضرت نے مجھے حکم فرمایا یہ بزرگوں کی شقت ہوتی ہے کہ وہ اساگر کی سرپرستی فرماتے ہیں بہرحال انہی کی دعاؤں اور توجہات سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی اور آزیدوں بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے ایک منشور ہے ایک مقصد حیات ہے ایک مقصد تخلیق ہے اس کو ہم سمجھ لیں تو نور نور ہے ورنہ ایک مقصد بہرحال ہے تو صحیح کیونکہ اس مقصد کے بغیر اللہ نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا انسان بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا قرآن و مجید میں فرمایا افا حصب تم ان نما کیا تم نے گمان کیا کہ تمہیں ہم نے آبس بے فائدہ بے کار پیدا کیا نہیں ہمارا ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد تخلیق ہے وَمَا خلقتم جن وَالْإِنسَ إِلَّا اللہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہے مقصد تخلیق اس نظام کائنات میں جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک وطالیہ نے انسان کے اس وجود کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا انسان دو چیزوں سے مرکب ہے روح اور جسم روح کائنات سماوی سے آئی جس ہمارا مٹی سے منہا خلق نا کو فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ولقد خلقنا الانسان من انسان امن سلالت انمن تین و لقت خلق من انسان امن فمسال انمن بناخلقن فرما اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا انسان کا پتلا خاکی ہے زمین سے اس میں جو روح ڈالی گئی وہ آسمان سے آئی ہے تو دو چیزوں سے انسان مرکب ہے روح اور جسم کچھ روح کے تقاضے ہیں کچھ بدن کے تقاضے ہیں جسم کے تقاضے ہیں روح کے تقاضے اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی پرورش وہ سب آسمان سے اور بدن کے تقاضوں کو بدن کی پرورش کو بدن کی تربیت کو پورا کیا جاتا ہے زمین سے چنانچہ آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام اور پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام اور پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام اللہ نے اپنی رحمت سے کسی وقت بھی انسان کو وحی الہی کے بغیر نہیں چھوڑا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ساتھ ہی ربوت بھی عطا فرما دی بدل کے تقاضوں کے لیے زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کو پیدا فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا انی جائر عرض خلیفہ فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر ہر حال آنا ہی تھا یہ پھر دوسری بات شروع ہو جائے گی بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے جو بات میرے ذہن میں آتی جاتی ہے پھر وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالا مہربانی فرماتے ہیں. کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے یہاں درمیان میں ایک بات اور آ گئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا آپ جنت میں ہیں شیقان ابلیس جو دشمن ہے اس نے بہکایا پھسلایا اور اس راستے سے جو بظاہر بڑا خوشنما ہے دل میں یہ ڈالا کہ آدم میں اس جنت میں رہا ہوں میں ساری چیزوں سے واقف ہوں یہ جو پودا ہے نا اس کا, کا پھل اگر کھا لو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جب ہمیشہ زندہ رہو گے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہو گے اب دیکھو کیسا خوشنما اس نے دھوکہ بھی دیا تو کیس پر عجیب دھوکہ دیا اس لیے یاد رکھو مربی کے بغیر بات بنتی نہیں ہے صرف تعلیم کافی نہیں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کو شفیق مربی ملے ہوئے قدر کیا کرو اور جو فرمائیں اس کو دل کی پر لکھا کرو مربی ضروری ہوتا ہے. فقط تعلیم وہ انسان اس سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سانس تربیت نہ ہو تربیت بہت ضروری ہوتی ہے ہمارا جو سلسلہ ہے جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں یا اب بھی ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمت سبھی ہے جب سانس تربیت بھی ہے فقط تعلیم کچھ ہے نہیں تربیت سانس ضروری ہے آدم علیہ السلام کو اس نے کہہ دیا کہ یہ مانا کھا لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور عبادت اللہ کی کرتے رہو گے فائدہ ہی فائدہ ہے اب آدم علیہ السلام چل پڑے اب دیکھو جب آدم علیہ السلام اس گندم کے دانے کی طرف اس پودے کی طرف چل رہے تھے اللہ تبارک و مطالعہ دیکھ رہے تھے نا کہ نہیں دیکھ رہے تھے ہاں جی اللہ دیکھ رہے تھے نا کہ آدم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے مشیت اللہ یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں مگر منع نہیں فرمایا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ روک سکتے تھے نا کہ آدم دیکھو کیا کر رہے ہو میں نے منع کیا تھا ادھر نہیں جانا پھر جا رہے ہو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں اس پودے کی طرف جس سے منع کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق بتایا کہ اگرچہ کچھ غلطی ہو بھی جائے پھر بھی انبیاء علیہ السلام کی معصومیت میں فرق نہیں آتا خلافت سرم نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں روکا ورنہ اگر کوئی نقصان کی بات ہوتی تو اللہ روک دیتا بے شک دانا کھا لیں مگر خلیفہ پھر بھی آدم ہی ہے علیہ السلام ایک بڑی اہم بات کی طرف میں اشارہ کر گیا سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا کے متعلق جو عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا وہ بڑا نازک عقیدہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے تو آدم علیہ السلام ابھی تک جندت میں ہی ہے بعد میں اللہ تبارک نے فرمائے بے تمہا جمی آپ چلے جاؤ زمین میں چلے جاؤ غلط میا مستفر متاؤ نے لاہی تو بھائی آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا تو ایک بدن کے تقاضا ہے ایک روح کا تقاضا ہے روح کے تقاضے کے لیے کائنات سماوی سے ہدایت آئی سلسلہ چلا آخری نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آپ پر آخری وہی نازل ہو گئی قرآن و مجید نازل ہو گیا اب یہ وہی الہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشرہ ہے اس تعلیم میں تعلیم بھی ہے تجزیہ بھی ہے تربیت بھی ہے حکمت بھی ہے ساری چیز اس میں موجود ہے چنانچہ چاہے میں نے جو حدیث پڑی ہے اسی کی روشنی میں چاند بات عرت کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی ایک آبکری شخصیت ہیں فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے حلقہ بنا کر بینما صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن حلقہ بنا کے حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے جس طرح آپ حضرات بھی اکٹھے ہو گئے یہاں حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں تعلیم سیکھتے ہیں علم سیکھتے ہیں تعلیم ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے یہ وہی پرانا سلسلہ چلا آتا ہے رجلن شریر سیاب شریر سواد پرماتے اچانک ایک مرد ہم میں نمودار ہوا اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے لا جا آ رہے ہی اصل سفر والا آر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا اور اس پر سفر کا اثر بھی نہیں تھا یہ بھی ہمارے دین کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آج تقریباً پندرہ سو سال کے بعد یہاں ایوب میڈیکل کالج کی مسجد میں آپ حضرات وہ سن رہے ہیں اور میں گناہ وہ سنا رہا ہوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور آنے والے کی جو کیفیت تھی کی اور صحابی نے جو کیفیت بیان فرمائی الحمدللہ للہ سو فیصد سچی باتیں ہم سن اور سنا رہے ہیں یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے یاد ورنہ لوگوں کو تو کل کی بات بھول جاتی ہے ابھی میں اگر آپ سے پوچھو بھائی آپ نے کل صبح ناشتہ کیا کیا جلدی جلدی بتاؤ تو شاید آپ میں سے کوئی ایک دو ہی بتا سکیں گے ہمیں تو گھر سے کہتے ہیں جی یہ بازار سے یہ سودا لے آئے چار چینے بتاتے ہیں تین لے آتے ہیں ایک بھول ہی جاتی ہے لوگ یاد رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اسلام کی حکالیت کے دزیل اندازہ لگاؤ چودہ سو سال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں ایک آنے والا آتا ہے اور اس واقعے کو بیان کون کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے ہلکا لگا ہوا ہے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہیں ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے یہ اور دنیا کے کام یہ ہمارا مقصد تخلیق نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا کے کام ہونے چاہیے ہم عالم اسباب میں ہیں سبق سبب کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے سبب پر اختیار کرنا ضروری ہے بھائی ہم تو اس دنیا کے بندے ہیں نا اس لیے ہمیں نماز میں دعا کیا سکھائی گئی جب ہم نماز مکمل کر سکتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں ربنا آتنا آگے فِد دنیا پھر دنیا ہنسنا دنیا پہلے فرمائی وہ فی الخرتیں ہنسنا آمرت کو بعد میں ذکر کیا رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسنا دنیا میں رہنے والے دنیا کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا وہ فی الخرت ہسنا وکیلا آزاب انداز تو بھائی ہم عالم اسبات میں ہیں یہ ساری چیزیں اور سبب کے درجے میں ضرور اختیار کریں لیکن اپنا مقصد ہے تخلیق پہکانے کہ ہم پیدا کس لیے ہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آنے والا آیا اس کی یہ علامات تھی اور آتے ہی وہ رقب محمد صلی اللہ علیہ <وبرماتہ> آیا اور آ کر کے سیدھا حضور کے پاس بیٹھ گیا اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی ایرانوں پر یا بے تکلفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایران مبارک پر رکھ دیے اور اس نے سوال شروع کر دیا حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں اسلام کیا چیز ہے اسلام کسی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ انتشد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ دل سے تو گواہی دے دل سے گواہی دے اللہ وحدہ لا شریک اور گواہی دے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیا؟ اللہ کے رسول ہیں اللہ, اللہ, اللہ وحد لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس چیز کی گواہی دے اب یہاں بھی چھوٹی سی بات سمجھ لیں گواہی وہ ہوتی ہے شہادت وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہے وہی دل میں ہو جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو یہ ہے سچی گواہی اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں یہ گواہی نہیں تو معاف کرنا یہ کلمہ ہمارا سچا نہیں ہے سچا تب ہوگا جب ہم زبان سے جو کہتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے جو دل میں ہے وہی زبان سے ہے مسلم میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں ہم نے الحمدللہ اب مغرب کی نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لی آپ سے پوچھتا ہوں پڑھ لیے اب آپ اس پر یقین ہے نا بولو بھائی بولا کر اچھا ہوتا ہے بولنا اچھا ہوتا ہے آپ اس پر یقین ہے نا یہ ایسا یقین ہے ایسی گواہی ہے اگر میں کہوں کوئی بھی کہے تو آپ کیا کہیں نہیں ہم نے پڑھی ہے اگر کوئی کہہ دے جی نہیں شاید آپ نے مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو نہیں, نہیں پڑھیے جی او بھائی کیا پتا ہے تم باہر پھر رہے ہو یا مغرب کا وقت نہ ہوا ہو. تو آپ کہیں کہ جناب آپ اپنے دماغ کا علاج کرو کیسی باتیں کر رہے ہو مغرب کا وقت ہو گیا ہے اذانے ہو گئی ہیں ہم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے امام صاحب پڑھا رہے تھے ہم سفوں میں کھڑے تھے یہ یو میڈیکل کالج کی مسجد ہے یہ اس کو کوئی سکتا ہم بالکل اس پر سچے ہیں ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم نے نماز پڑھ دی اس قسم کی گواہی ہونی چاہیے کہ اللہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں دنیا بھر کچھ بھی کہتی رہے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو اور پھر یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کی مرضی حضور بتائیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے حکام کیا ہے اللہ کے حکموں میں کوئی شریک نہیں وہ حکم کون بتائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور جو حضور نے بتائے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں یہ یقین ہونا چاہیے اگر اس طرح کی گواہی نہ ہو بھائی تو قرآن و مجید کے الفاظ میں وہ پھر سچ نہیں ہے وہ جھوٹ بن جاتا ہے بات سچی ہے دوائی دینے والا سچا نہیں ہے بات سچی ہے جیسے قرآن و مجید میں ہے نا سورہ منافقون منافکون منافکون قانون نش ان کا رسول اللہ فرما جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نشہدو ان کا ل رسول اللہ کتنی سخت تاکیدی کلام ہے ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں والله یعلم علم لرسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں والله اللہ ان المنافقین تین اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المافقین اللہ <زِمون> اسی طرح تاکید کے ساتھ جواب دیا بے شک یہ منافق یقین جھوٹے اب بھائی گواہی تو انہوں نے سیکھ دی ہے اللہ فرماتے ہیں جھوٹے دیکھو اشتوا ہو گیا نا مشکل آ گئی انہوں نے گواہی کیا دی تھی ان نقل رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو ان کی گواہی ہوئی نا اور اللہ کیا فرماتے ہیں ان المنافقین نل مناسب یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں یا اللہ وہ گواہی تو انہوں نے صحیح کی مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے اس لیے وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں اس دعوے میں جھوٹے ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا بات تو سچی ہے مگر چونکہ وہ دل سے نہیں مانتے اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں کیوں فی قلو بہن مرزم اللہ ملا ان کے دلوں میں بیماریاں معلوم ہے جب تک دل کا تجکیہ نہیں ہوگا اس زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا دل کا تجکیا بڑا ضروری ہے دل کا تجکیہ بڑا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کلمہ شہادت پر یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی آگے امال ہیں امال ضروری ہیں عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یاد رکھنا امال پھر ضروری ہیں امال میں کون سے عمل ہیں نماز روزہ حج زکات میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھائی دیکھو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں کلمہ تو زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو بس کافی ہے کلمہ شہادت پڑھ لیا بس کافی ہے اس کے بعد چار چیزیں ہیں جو ہمارے عمل میں آئیں گی اس سے معلوم ہو سکے گا کہ ہم مسلمان ہیں نماز روزہ حج زکات زکات ہر ایک پر فرض یہی نہیں ہے اور جس پر فرض ہے وہ بھی دو منٹ میں ادا ہو جاتی ہے دو منٹ میں ایک منٹ میں آپ اپنے زکات کے پیسے کسی کو دے دیا اے لو بھائی زکوات ادا ہو گئی بات ختم ہو گئی یہ تو اسلام کی بات اتنی سی ہے دوسرا ہے حج حج بھی پوری زندگی میں صاحب حیثیت پر فرض ہے ہر ایک پر فرض بھی نہیں ہے اور زندگی میں ایک دفعہ کیا بس کافی ہے فرض ادا ہو گیا پیچھے اگر روزے روزے سال کے بعد ایک مہینے کے ہوتے ہیں تو بھائی پھر گیارہ مہینے ہماری مسلمانی کدھر گئے گی کس چیز کے ہم مسلمان پھر ہم نماز پڑھیں گے نا اب ایک آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور پانچ وقت کی نماز جس میں زیادہ زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس کا اسلام کدھر چلا گیا وہ کس چیز کا مسلمان ہے روزے بھی نہیں زکات بھی نہیں حج بھی نہیں اپنے اپنے وقت پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی صاحب حیثیت ہو تو روزوں کے علاوہ روزے بھی اگر وہ مسافر ہو تو بے شک کا کر ڈال لیں بیمار ہو تو بعد میں رکھ لیں فانی ہو بہت بوڑھا ہو تو سیریا دے دیں کفارہ دے دیں ایک نماز رہ جاتی ہے ایک نماز مسلمان کے لیے اب وہ نماز میں بھی سستی کرے بھائی تو پھر کس چیز کا مسلمان ہے اور نماز بھی کیا ہے یہ آپ حضرات کے لیے اور اپنے اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کا فرمائے سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں دیکھیے نماز کیا ہے یہ ایک اللہ کا حکم عبادت ہے نا فرماتا تفلح مومن یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن الین فی سلاطم خاش جو اپنی نمازوں میں خوشو خزو کرتے ہیں آگے چلتے چلتے, چلتے فرما <سلام> هم <فی> <سلام> وہ نماز میں ہمیشہ رہتے ہیں ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں اب یہ ہمیشہ نماز میں رہنا یہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو جاتا جس کے دل کی دل کا تجکیہ ہو چکا ہو وہ چوبیس گھنٹے نماز میں رہے گا اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی نمازی کی زندگی ہوگی اور وہی کامیاب ہوگا اس لیے ہم فی صلاتہم دائمون وہ نماز میں ہمیشہ رہتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں چوبیس گھنٹے نماز میں یہ کس طرح بھائی ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی آدمی اس سے آ کر है پوچھا اتاشن ہال دی جی جوڑے خیرے تو اس کو جواب دیتا ہے جواب نہیں دیتا نا اگر سے پوچھے باہر سے آنے والا ہاں جی آپ خیریت سے ہیں آپ کتنے بھی ٹھیک ہے وقت کیا ہوا ہے جی کس وقت واپس کوئی سوال کرے تو وہ جواب نہیں دیتا حالانکہ یہ سوال جواب نماز کے علاوہ جائز ہے ابھی آپ کو باہر کوئی آدمی ملتا ہے السلام علیکم واسم جوڑے خیر تکڑا خوشحال راضی رازی بازی ہے ہاؤ جی ٹھیک ہے جی اب اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن نماز کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہاں جی نماز کے اندر نہیں کہہ سکتے نا سمجھایا نماز میں تم جائز بات بھی نہیں کہہ سکتے اے مسلی اے نماز پڑھنے والے نماز کے باہر جا کر کے تم ناجائز بات اپنی زبان سے نہ کہنا تو نماز کے اندر ہے یہ ہے نماز میں رہنا نا آپ نے نیت باندھ دی کھڑے ہو گئے ایک صاحب آپ کے نیچائے لے آئے لو جی چائے پی لو آپ کہتے ہیں بسم اللہ تب دو, دو, دو, دو یا کنستا پھر بھی اح دن افسر تو آپ کی نماز ہو جائے گی یہ تو نماز نہیں تو کھیل ہے حالانکہ وہ چاہے ابھی آپ پلا دیں بعد میں پلا دیں صبح پلا دیں شام میں پلا دیں کسی جگہ پلا دیں چاہے حلال ہے اور اس سے کوئی منع نہیں کرتا لیکن نماز کی حالت میں نہیں پی سکتے سمجھایا نمازی کو کہ تو نماز میں حلال چیز بھی نہیں کھا سکتا تو نماز پڑھ رہا ہے نماز کے بعد دیکھنا کسی حرام چیز کو ہاتھ نہ لگانا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو نمازی ہے ولنزین ہم فی سلا ان کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت نماز میں ہیں نماز کی حالت میں آدمی کہتا ہے اللہ اکبر صبح اللہ پڑھتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے ٹائم کیا ہو گیا ہے پکے چڑھ رہے ہیں کہ نہیں رہے بار موسم کیسا ہے کون ایسے کرتا ہے تو وہ کت نماز نہیں وہ تو کھیل ہے وہ تو دل لگی ہے اس کی وہ تو نماز نہیں آپ ہی دیکھ کے فیصلہ کریں گے بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہا کھیل رہا ہے پر نماز کی حالت میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے جبکہ تم نماز نہ پڑھ رہے ہو تو تم ادھر ادھر دیکھو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرا مشرق کی طرف ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ جائے گئے لیکن نماز کی حالت میں اس طرح جائز نہیں نمازی کو سمجھایا کہ جو چیز نماز میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اوپر پابندی تھی کہ تم یہ نہ دیکھو اب نماز کے بعد تو نمازی ہے یاد رکھنا وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں غیر محرم یا دوسری چیزیں ان کو قطع نہ دیکھنا تو نماز میں ہے یہ مطلب ہے ہمیشہ نماز میں رہنا تو بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ارشاد فرمایا نا تو اس نے ساحل نے کیا کہا صدقتہ حضور آپ نے سچ فرمایا کال مجب نہ یو سدنے فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوا ہم نے کہا خود ہی سوال بھی کرتا ہے خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے عجیب ساحل ہے خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے پھر کہنے لگا حضور ایمان کے بارے میں بتلاؤ ایمان کسے کہتے ہیں فرمان تو اللہ, ہی اللہ خیر, خیر ہی و ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ کے فرشتوں کو مان اللہ کی کتابوں کو اللہ کے رسولوں کو قیامت کو تقدیر کو ان چیزوں کو مان ایمان مجمل ایمان مفصل پہلے پڑھایا پڑھایا جایا کرتے تھے اب بھی شاید آپ حضرات کو تو یاد ہو ویسے عام مسلمانوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں امن تو بلّہ ہی کما ہوا بسما ہی وصطفات ہی و قبل تجمیہ حکام ہی اقرا بل نسان و تصدیق ام بال ایمان مجمل ایمان مفصل پہلے پڑھا کرتے تھے یہ ہے ایمان کہنے لگا سدق پھر پوچھنے لگا احسان مل احسان یہ ہمارے مطلب کی بات آ جائے. وہ پہلے بھی مطلب کی باتیں یہ میں اجتماع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں مل احسان حضور احسان کسے کہتے ہیں یہ مقام تصو سلوک اس کے متعلق مطلب پوچھا گیا حضور احسان کسے کہتے ہیں پرمانتاب اللہ الله کا ترا تو اللہ کی عبادت اس طریقے پر کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فلم تَرَاهُ فَإِنَّهُ حفین <يَرَاك> اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مقام شہود تک تو نہیں پہنچ سکتا پھر یہ تو یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پیلم تکن تَرَاهُ فَإِنَّهُ یراک <يَرَاك> اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ہر عبادت ہر عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اللہ دیکھ رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ یقین نہیں جم سکتا تو فرمایا پھر یہ یقین کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لا کو اللبصار سار وہ ری کو الب خبیر الحم اللہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے چند مریدین تھے تو اس میں ایک سادہ قسم کا تھا یہ سی بھی ہوتے ہیں اور وہی بڑے مخلص ہوتے ہیں یہ میں اپنا تجربہ رد کرتا ہوں بھائی آپ ماشاء اللہ ساری مخلصین کی جو بات ہے وہ جو سادہ سا ہوتا ہے نا وہی بڑا مخلص بھی ہوتا ہے کیونکہ جو, جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ اپنی جان پیچھے کھینچتے <laughs> وہ سمجھدار جو ہوتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں ہم ساتھ ہوتے تھے ایک دفعہ ہم گئے ایک جگہ تو یہ بزرگوں کے پاس رہنے سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی سمجھ آ جاتی ہیں جو بہت بڑا فائدہ دیتی ہیں ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی حضرت نے چاش کے نفل پڑنے تھے تو جو ہی گاڑی سے اترے ہم چار آدمی تھے تو ایک ہادم تھا ساتھ وہ بڑا سادہ ساتھا تھا بہت سادہ تو سب سے پہلے وہ دوڑ کر کے گیا اور جلدی جلدی اس نے لوٹا بھرا ہو ہم میں سے ایک ساتھی تھا اس نے اس کو دیکھ کر تھوڑا سا کچھ مسکرایا میری ساتھ تھا ہمارا سب کچھ بچپنا تھا اتنی سمجھ تو تھی نہیں میں نے کہہ دیا میں نے کہا یہ یہ بڑا سادہ ہے بے وقوف تھا دیکھیں ایک دم دوڑ گیا تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سادہ ہے نا اس لیے مخلص بھی ہے تم چالاک ہو تم تو ابھی تک کھڑے ہو تم تو نہیں گئے لوٹا بھرنے کے لیے یہ سادہ ہے نا اس لیے مخلص بھی ہے اس لیے جلدی جلدی گیا ہے خدمت کے لیے تو یہ اپنی اپنی تربیت کا انداز ہوتا ہے جو جتنے سادے ہوتے ہیں نا اتنے مخلص ہوتے ہیں جنت بلبل میں جنتی لوگ سادے سادے ہوں گے سادے سادے. کیونکہ سادہ آدمی کسی کی نیبت نہیں کر سکتا سادے آدمی کے اندر کوئی ول پیچ نہیں ہوتا سادہ آدمی کو بتائے دائی اور مارے کھبی سچی کبھی یہ سب نہیں چلا سکتا سادہ آدمی جو ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی چکر بازی نہیں کر سکتا کئی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے کبھی کبھی وہ اپنی غلطی سے اس کو جاڑ بھی پڑ جاتی ہے اس کو جان جبت بھی ہو جاتی ہے جس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے بلکہ اس کو دے کر دوسروں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ اجر بھی تو اسی کو ملتا ہے نا شریعت کا تلازم شریعت و طریقت کا تلازم ہے حضرت شہ الحدیث محلہ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی بڑی عجیب پڑھو بہت عجیب کتاب ہے بڑے بڑے اقدے حال ہوتے ہیں بڑے مسئلے حال ہوتے ہیں تو آل الجنت بولو فرمایا جنتی لوگ سادے سادے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا فرمان صاحب اللہ کا, انہ کا طرح اس طرح عبادت کر گوئے تو اللہ کو دیکھ رہا اب وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اپنے مریدین کی موتقدین کی تربیت فرما رہے تھے ان میں ایک سا تھا مگر حضرت اس کے ساتھ شفقت زیادہ کرتے تھے جو دوسرے تھے انہوں نے ایک دن عرض اب حاضر ہو کے حرض کیا کہ حضرت آپ اس پر بڑی شفقت کرتے ہیں ہے بڑا سادہ کسی کام کا نہیں ہے آپ اس کو بازار کسی کام کے لیے بھیجیں چیز اچھی نہیں لائے گا کبھی سبزی جی کیسی لے آئے گا کبھی کیا کرے گا گوشت باسی اٹھا کر کے لے آئے گا تو یہ تو ایسا ہی آدمی ہے آپ اس کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں حل اللہ کی اپنی نظر ہوتی ہے وہ جس طرح تربیت فرماتے ہیں وہ نہیں پتا ہوتا اس دن تو کچھ جواب نہ دیا چند دن گزر گئے تو حضرت نے سب مریدوں کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک چوزہ اور ایک ایک چھری دی اور فرمایا جاؤ اس کو ذمہ کر کے لاؤ جمع کر لو گے کہ جی بالکل جاؤ جمع کر کے لاؤ مگر ایک شرط ہے وہاں جبا کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے ہر ایک سے چھپ کے ذمہ کرنا ہے یہ تمہارا امتحان ہے جی ٹھیک ہے سارے گئے وہ کوئی کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا کوئی کسی ترخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا کوئی کسی دیوار کے پیچھے چھپ گیا دیکھا ادھر ادھر کوئی دیکھتا ہے نہیں جلدی بسم اللہ اللہ اکبر جلدی جلدی جمع کر کے دور کی آ ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے اب حضرت آپ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہاں سے بچی فلاں جگہ کسی نے نہیں دیکھا نہیں نہیں اور کسی نے شاید دیکھا نہیں بالکل نہیں دیکھا سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کسی نہیں دیکھا اچھا دوسرے سے تیسرے سے وہ جو سادہ سر تھا نا وہ نہیں آیا بڑی دیر گزر گئی اور جب دیکھا وہ آ رہا ہے آستا آستہ چلتے ہوئے آ رہا ہے اور مرغی کے ہاتھ میں زندہ پکڑی ہوئی اب ان سب کو موقع مل جانے کا حضرت دیکھو ہم تو پہلے یہ آپ سے عرض کرتے تھے تخت بتخی کام کا نہیں جو ایک مرغی کہیں چھوپ کے زبر نہیں کر سکتا وہ اور کیا کر لے گا اس کی حضرت آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمایا تھا فرمایا اس کو آنے تو دو نا سب قریب ہے فرمایا اور نے مرغی جب نہیں کی نہیں حضرت یہ دیکھو ان سب نے تو کر لی ہے جی حضرت انہوں نے کر لی ہوگی میں تو نہیں زبا کر سکی کیوں حضرت آپ نے فرمایا تھا اس کو وہاں زبا کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے حضرت میں درخت کے پیچھے بھی گیا دیوار کی اوٹ میں بھی گیا کمرے کے اندر دروازہ بند بھی کیا میں نے سارے حربے استعمال کیے لیکن میں جہاں گیا میں نے دیکھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں میرا پرور مجھے نہ دیکھ رہا ہو ہر جگہ پہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا اور آپ نے فرمایا وہاں دبا کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے حضرت مجھے ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ملی اس لیے میں آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا اور میں مرگی زندہ اٹھا کے لے آیا جب یہ کہا تو سب کی آنکھیں کھل گئی سب حیران ہو گئے کہ یہ, یہ ہے تو سادہ سا لیکن اس کا کتنا اونچا مقام ہے میں دیکھا میں اس لیے اس پر زیادہ توجہ کرتا ہوں کہ اس کو مقام شہود حاصل ہے یہ جہاں جاتا ہے اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے انتا بد ترا کا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فی اللہ ہوں اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے یہ ایک مشہور مینا ہے ایک مینا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا بڑا عجیب مینا فرمایا فرمایا تبد اللہ کان کا ترا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فعلم سے کون وقت کر دیا جانم سے کم بس اگر تو نہ ہوا تو نے اپنی ذات کی نفی کر لی اپنی مائیں کو ختم کر دیا اپنی انانیت کو اپنی نفسانیت کو ختم کر دیا اپنے آپ کو جب ت نے مٹا لیا سرا پھر تو اللہ کو بھی دیکھ لے گا جب تم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا نا اللہ کو دیکھ لے گا اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تصوف کی سب سے پہلی چیڑی یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ختم کر دے اس کے اندر سے یہ میں ختم ہو جائے میں انانیت نفسانیت یہ ختم ہو گئی سمجھو وہ تصوف کی لائن پر چل پڑا آخر ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ نہیں بھائی حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے راتت رونی کما سارل عیسا فتظ ولاب اللہ و رسول ہمیں نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام کو بڑھایا گمراہ ہو جاؤ گے ولاۃ الو ان عبد اللہ و رسول صرف یہ کہو میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اللہ کا رسول بھی ہوں عبد اللہ پہلے لے ابدیت پہ ان محمدن ابدہ ابد ہو رسول کلوئی ہم یہی پڑھتے ہیں اشا ان محمدن ان ورسول عبدیت بہت بڑی چیز ہے عبدیت اور عاجزی بہت بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکم کرمانے شبے میں راج کا واقعہ ہے نا شروع ہوتا ہے کیا فرمایا سبحان لوی آبدی یہاں بھی آبد فرمایا پھر مسجد اخساں میں پہنچے آسمانوں پر گئے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی پروٹوکال ایسا ہوتا ہے پہلے وہاں مسجد اخساں میں اکٹھے ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ اس پر قادر ہے کہ سب کو وہاں اکٹھا کر لیا اللہ قادر ہے کہ نہیں قاطر یہ بھی یاد رکھو پر سبحان اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے کوئی کام نہ کر سکنا عیب ہوتا ہے نا کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کی ذات نہ کر سکے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ ہر کام کر لیتا ہے انارا دشن کو جب ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے، کون کون بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے فرمایا ورنہ اس کی بھی ضرورت وہاں نہیں ارادہ ہوا اور وہ کام فرمایا سبحان اللہ میں آپ لم السجد مسجد اللہ بارت نا ہُو لیات نا کہ ہم اس اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیاں شب معراج کا جو سلسلہ شروع ہے نا پہلے اخرا ہے نا زمینی سفر ہے مقام مکرما سے چلیں بیت المقدس اور وہاں آپ سارے انبیاء عالم السلام کے امام بنتے ہیں سارے انبیاء علیہم السلام بن افس نفیس شریف فرمائے یہاں بھی دو باتیں آ گئی ایک تو یہ دیکھو سارے انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی نا اور نماز خالی روح پڑھتی ہے یا جسم پڑھتا ہے روح کے ساتھ جسم وہ تو پڑھتا ہے نا خالی روح تو نہیں پڑھتی روح کے ساتھ جسم بھی تھا اور اسی لیے فرمایا لینو ریو من آیا تنا ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں صرف بیت المقدس مسجد تھا ارد گرد کا ماحول اشجار و احجار و انہار یہ تو وہاں کی نشانیاں نہیں اگر بڑی صرف یہ ہوتی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے اس وقت کے بھی وہاں جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے بعد میں آنے والے بھی دیکھ رہے ہیں یہ خاص نشانیاں کیا تھیں لنوری ہو منا ہم نے اپنی خاص نشانیاں دکھائی وہ کیا تھا کہ اس جہان کے لوگ آدم سے لے کے علیہ السلام تب عیسیٰ علیہ سلام تو آسمان پہ زندہ تشریف فرمائے باقی ساری انبیاء علیہ السلام بھی فرمائے جو اس جہان میں منتقل ہو چکے ان جہان کے سارے لوگوں کو ہم پھر اس جہان میں لے آئے یہی ہماری بہت بڑی نشانی تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی رن الحم علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ وسلم نے نماز پڑھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی نا اب دیکھو جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تو حضور سے پہلے گزر گئے اور سورہ فاتحہ تو قرآن و مجید میں ہے سورہ فاتحہ قرآن و مجید میں ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کو تو علم نہیں وہ تو پہلے گزر چکے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی دو رکعت پڑھائے اور اس میں حضور چونکہ امام تھے حضور نے سورت فاتحہ پڑھی جتنے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کیونکہ ان پر تو نازل ہی نہیں تھی تو جنہوں نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی ان انبیاء کی نماز ہوگی کہ نہیں ہو گئی تو جب انہوں نے نہیں پڑھی ہو گئی تو ہم بھی نہ پڑھے تو ہو جاتی ہے بات سمجھ گئے ہو امام کی سورت فاتحہ کافی ہے حضور نے پڑھی نبیوں نے تو نہیں پھی تو نماز ہو گئی اس لیے اگر امام پال لے اور مقتدی پیچھے خاموش رہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر تشریف لے گا فرما سم اور بھی آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام تیسرے پہ یحییٰ علیہ السلام چوتھے پہ ابریس علیہ السلام پانچویں پہ ہارون علیہ السلام چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سب سے ملاقات ہوئی کیا کہا میں نے آپ میں سے کسی کو یاد ہے سناؤ پہلے آسمان پہ دوسرے پہ چوتھے آسمان پہ کس سے ملاقات پانچویں پہ آسانی کے لیے رد کرو بزرگوں کی باتیں حضرت خانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے ترتیب یاد نہ رہے تو وہ یہ لفظ یاد کر لے آ یا کیا لفظ ہے آم سے آدم این سے عیسا یا سے یحییٰ پھر الف سے ادریس پھر ہا سے ہارون مین سے موسا اور فاتمے پر تو ہیں ابراہیم عالم کرنا ہو تو سب کو پتہ پتا ہوم کل یاد کر لو ترتیب بھی یاد ہو جائے گی کسی نے کہا حضرت یہ بہت سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک تھا قابیل ایک تھا حادیل اب یہ پتہ نہیں ان میں سے قاتل کون تھا یہ حابیل قابل درمیان نزدیک نزدیک ہے نا وہ ہے حضرت یہ یاد نہیں رہتا فرمایا یہ بھی تو مشکل بات ہے بھائی جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے قابیل کے نام میں قاف ہے نا تو قابیل قاتل ہے یہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بہت بڑی باتیں ہوتی عجیب عجیب حکمتی کی باتیں تھیں حضرت خان بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھی بھارت آسمان پر حضور تشریف لے گئے سدرت المن کہا جبریل نیچے رہ گئے آپ اوپر تشریف لے گئے وہاں پر بھی پھر کیا ہوا وہاں بھی عبد فرمایا واپس سے شریف لال تحفہ لایا آسمان سے اللہ کی طرف سے تحفہ امت کے لیے نمازوں کا پچاس نمازیں فرض فرمائی ہوسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عرض کیا کیا دیا پچاس نمازیں حضرت میں امت میں رہے آیا وہ پچاس نہیں پڑھ سکیں گے واپس جائیں تختیف کرائیں موسا علیہ السلام کے فرمانے پر حضور واپس تشریف لے گئے اللہ رب العالمین نے پانچ کی تخصیف کر لی پینتالیس رہ گئیں پھر آئے پھر بات ہوئی پھر کہا پھر واپس چلے گئے پھر آئے پھر آتے جاتے گئے آتے جاتے گئے پانچ پانچ معاف ہوتی گئی آخر میں پانچ رہ گئی عبید میرے فیصلوں میں تبدیلی بھی نہیں میں اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں نمازیں پانچ پڑھیں ثواب پچاس کا دیتا رہوں گا دونوں باتیں اپنی دیکھ آج کل بڑا عجیب دور ہے باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں کسی جگہ پہ ایک پادری نے کہا یہودی نے کہ دیکھو یہ مسلمانوں پر ہمارا احسان ہے بہت بڑا ہمارے نبی کا احسان ہے اگر وہ نہ کہتے تو مسلمان پچاس نباتے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے ان کو بھی سمجھ آ جاتی یا مزہ علیہ السلام کا احسان اس کا جواب یہ ہے مزاح علیہ السلام کا احسان نہیں بات یہ ہے کہ دیکھو زندگی میں یہ اقلی باتیں میں ساتھ سرد کر رہا ہوں کیونکہ ہم ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں زندگی میں کسی انسان کے ساتھ کوئی بہت اہم واقعہ ہو نا وہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولتا کبھی بھی نہیں بھولتا موسا علیہ السلام جب کو ہے پر تشریف لے گئے بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا تھا ارینی انظر علی اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھلا میں تجھے دیکھتا ہوں پرنا کال الرانی موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو موسا علیہ السلام کو پھر اللہ کی زیارت نہیں ہوئی نا ہاں نہیں ہوئی مسا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا پرمانترانی ہر ہرگز نہیں دیکھ سکو گے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے اب یہ بہت بڑی بات تھی موسا علیہ السلام کو یہ بات یاد تھی بھولے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب موسا علیہ السلام کو وہ واقعہ تو یاد تھا نا زمین والا موسا علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ وہ آنکھیں ہیں جو آنکھیں اللہ کو دیکھ چاہیے یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو دیکھ کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لوں اس لیے پھر رکھ دیا حضور پھر بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں ایک دفعہ آپ اور دیدار کرا ہے نا تاکہ میں پھر آپ کو دیکھ لوں یہ تو علیہ السلام کا کام ہو رہا تھا یہ تو موسا علیہ السلام کا احسان نہیں یہ ہمارے نبی کا احسان ہے موسا علیہ السلام پر حضور جاتے رہے آتے رہے حضور کو بار بار دیدار خداوندی ہوتا رہا اور موسا علیہ السلام حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے رہے او ہا اب ہی ماں او ہا وہاں بھی ابد زمین پہ تشریف لے آئے نماز تھی نماز کا پھر سارا نقشہ وہ اتحیات میں آتا ہے حضور نے کیا فرمایا تھا جواب کیا وبرکات جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم وہ معراج کا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے فلاح و مہراج المنی نماز تو مومن کی معراج ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ مہراج والا نقشہ کہ اللہ نے یوب کہا حضور نے یوں عرض کیا اللہ نے یوں جواب دیا السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ اللہ پر اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو رحمتو اللہ کی طرف سے برکتیں نازلوں حضور کو اپنی گناہ امت یاد آگئی گئی ارض گیا اے اللہ یہ تیری طرف سے رحمتیں یہ برکتیں فقط مجھ پہ نہ ہو بلکہ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین اے اللہ یہ تیرا سلام تیری رحمتیں تیری برکتیں ہم سب پر ہوں اور عباد اللہ الصالحین تیرے نیک بندوں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضور نے اپنی گنہ امت کو اپنے ساتھ ملایا فرما السلام علینا ہم سب پر عباد اللہ فالحین کو الگ کر دیا کہ ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ نیکی ہوتی ہے بھائی وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم گناہ گاروں کے پاس جن کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے حضور کی شفاعت پر ایک آسر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی سب کچھ ہے نا اس لیے حضور نے ہم گناہ کو اپنے ساتھ ملایا السلام ہم سب پر آباد اللہ اور یہاں بھی پھر کیا ہے اشد اللہ اشد اللہ محمد ابدھ رسول یہاں تھے تب بھی عبد اوپر گئے تب بھی عبد واپس تشریف آئے تب بھی عبد تو یہ عاجزی یہ ابدیت یہ بہت بڑا مقام ہے تو میں اس پر حق کر رہا تھا کہ پہلا تصوف کا پہلا جو ہے نا پہلی سی پہلا زینہ جو ہے وہ ہے عاجزی نفسانیت کو ختم کرنا چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا تاب اللہ کا نقطرا فلم تکن ترا یراک دو تین منٹ ہیں بھائی میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ ختم کر دوں فین نو یاراک تو پھر اللہ کو دیکھ لے گا پھر سوال ہوا قیامت کے بارے میں فرما مل مسود عالم نسائل جو سائل پوچھ رہا ہے اس کو جو جس سے پوچھا جا رہا ہے منی مستول وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے میں بھی اتنا جانتا ہوں جتنا تو جانتا ہے ہاں علامات قیامت میں بتاتا ہوں علامات قیامت کیا ہے انتل دلامت اور بنیاد پر فرما ایک یہ ہے کہ تو یہ دیکھے گا انتل دن مت ابتا اپنی مالکہ کو جنم دے گی کہ بڑے سارے میں نے وقت نہیں مرنا بات لمبی ہو جائے گی اور دوسرا شاہ یہ کتاب لو نہ صرف بنیاد نگے پاؤں چلنے والے فراغند بال اور بکریاں چلانے والے بڑی, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ان میں فخر کریں گے آج جا کے دیکھ لو دبئی مسکت ان جگہوں میں جا کے دیکھو انسان حیران رہ جاتا ہے وہی لوگ وہی بدو آج کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اکبر فی الحال اکبر فی الحال ساری جہان میں سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے جان میں سے بڑی چیز کسی کے پاس نہیں اس پہ سفر کرتے ہیں یہ تقا و فل بلیا پھر وہ چلا گیا وہ جس نے سوال کیے تھے نا وہ چلا گیا مطلب اسرملیاں حضرت عمر فرماتے ہیں میں غور و فکر میں ڈوب گیا یا اللہ یہ کیا ماجرا کون تھا کہاں سے آیا باہر سے آنے والا بھی نہیں لگتا جی ماجرا ہوا یا اللہ یہ کون تھا یہ کیا بات ہوئی پل بھی سمیاں میں غور و فکر میں ڈوب گیا سم مکانیا عمر پھر رحمت کائنات -e صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر اتدریمنس کیا تانتا یہ سائل کون تھا یہ جو آیا ساری دین کی باتیں کی اسلام ایمان احسان تصوف سلوک اور علامات قیامت تو جانتا ہے کون ہے کول تو اللہ عالم میں نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے حضرت ہمیں کیا پتا ہے کوم فرمایا یہ جبریل تھا علیہ السلام یہ جبریل علیہ السلام تھا تمہارے پاس آیا تو میں تمہارا دین سکھا کر کے چلا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر اتنے انعامات اتنی مہربانیاں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے امام المدیا کو بھی دیکھا اور سید الملائکہ کا جبریل کو بھی دیکھا تو یہ آج کی اس مجلس کے مطابق ماحول کے مطابق چند ٹوٹی پھوٹی میری باتیں تھی بے ترتیب تھی جو میں نے حضرت کے حکم کے مطابق عرض کر دی اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے صحیح بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالی اس پر مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے معافی مانگنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد الحمدللہ رب العالم